جو کان لگا کر بعد سے پھر اس کے بہتر پر چلیے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی اور یہ ہیں جن کو عقل ہے